بس آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی کریں سید دام مدا سیدا و مولا نام دارک وسلم سورت کو کی میں مقام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمن میں امام المبیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے فصل ربے کا ون ہر کی تفسیر ون ہر کا مفہوم بیان کرتے ہوئے قربانی کے متعلق ya امت کے لیے جالنا ہم نے ٹھہرایا ہم نے بنایا de سی بات درمیان نے کہی اللہ کا ہوں جانور ہم, جانور ہم نے تمہیں دیئے ہیں ان کو پیدا کرنے والے ہم ان کو پروان چڑھانے والے ہم تمہیں عطا کرنے والے ہم یہ کہہ کے اللہ یہ بتانا چاہتے کہ اے انسان یہ جانور جو تیری ملکیت میں ہیں یہ ہم نے تجھے عطا کیے ہیں لہذا ان کو نیاز بھی ہمارے نام کی دیا کر ان کو قربان بھی ہمارے نام پہ کیا کر وَاحِدْ بس فلاح تمہارا محبوب ایک ہے یہ ساتھ کہہ کے کہ اللہ بتانا چاہتے ہیں کہ جانوروں میں نظر و نیاز اللہ کے سوا اوروں کے نام کی نہیں دینی چاہیے کہ دینے والا میں اور منت یہ مانی جائے کہ بزرگوں کا حرس لگے گا تو یہ اس کی قبر پہ جا کے چڑھائیں گے چڑھاوا دیں گے فرمایا نہیں الاہو کم الاحو واحد پس الہ تمہارا معبود تمہارا معبود ایک ہے فلح اسلب پس اسی کے لیے تم فرما بردار بن جاؤ اسی کے لیے تم جھکنے والے بن جاؤ خوشی کے آگے گر گرانے والے بن جاؤ بشر المح <بِتِين> اور اے میرے پیغمبر خوشخبری سنا المح بے <بِتِين> آج بھی کرنے والوں کو جھک جانے والوں کو آج بھی کرنے والوں کو خوشخبری سنا ہم نے ان کے لیے جنت تیار کی ہے کون ہے آج بھی کرنے والے کر اللہ اذا اعزاز کے وہ لوگ ہیں آج بھی کرنے والے جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے جب ان کے سامنے اللہ کا نام لیا جائے جب ان کے سامنے اللہ کی صفات کا ذکر کیا جائے واجلت کلوب ہم بھڑکنے لگتے ہیں ان کے دل دہل جاتے ہیں ان کے دل و سابرینہ علامہ آج بھی کرنے والے لوگوں کی دوسری صفت یہ ہے کہ انہیں جو تکلیفیں اور مصیبتیں زندگی میں پہنچتی ہیں رینا وہ ان تکلیفوں پہ کیا کرتے ہیں صبر کرتے ہیں آئی کرنے والے لوگ وہ ہیں جو نماز کو قائم کرنے والے ہیں يُن اور وہ ہی مما کرنے والے وہ لوگ جن کو ہم جنت کی خوشخبری دے رہے ہیں وہ لوگ ہیں جو ہماری دی ہوئی روزی میں سے ہمارے راستے کے اندر ہے گویا کہ اس آیت میں اس بات کو اللہ نے بیان کیا کہ قربانی کا جو فریضہ ہے اور دستور اور قاعدہ ہے یہ صرف امت محمدیہ پر لاگو نہیں کیا گیا بلکہ تم سے پہلے جتنی امتیں تھیں تم سے پہلے جتنی شریعتیں تھیں یہ قربانی کا دستور ان میں موجود رہا ہے اگر آپ صورت معائدہ کو پڑھیں تو آپ کو وہاں سمجھ آئے گی کہ حضرت آدم کے ایک بیٹے ہیں ہابی انہوں نے اللہ کے رستے میں قربانی دی اور اللہ نے ان کی قربانی کو قبول کر لیا قابیل کی نا قبول ہوئی اور حضرت میں قربانی پیش کی جائے چنانچہ جس وقت امت محمدیہ پر یہ لاگو کیا گیا کہ وہ اپنے جانور اللہ کے رستے میں قربان کرے دزل حج گیارہ جلحج بارہ جلحج ان تین دنوں میں وہ اپنے پیارے اور محبوب جانور اللہ کے رستے میں قربان کریں جب نبی پاک نے صحابہ کرام کو یہ حکم دیا تو صحابہ نے دو سوال کیے تھے نبی پاک کے سامنے دو سوال اور آپ نے ان دونوں سوالوں کا جواب دیا پہلا سوال صحابہ کا قربانی کی حقیقت کے بارے میں تھا یہ کیا ہے کیا حقیقت ہے ان جانوروں کے قربان کرنے کی اور دوسرا سوال صحابہ اے کرام کا قربانی کی فضیلت کے بارے میں تھا قربانی کے سواب کے بارے میں تھا تھا قربانی کے عجر کے بارے میں تھا کہ جب جانور ہم اللہ کے رستے میں ضبع کریں گے ہمیں کیا ملے گا اس کا بدلہ ہمیں کیا دیا جائے گا دو سوال کیے ہیں صحابہ نے نبی پاک کے سامنے حقیقت قربانی کیا ہے اور حضیلت قربانی کیا ہے سوال صحابہ کرام کر رہے ہیں با حاض الزاحی یا رسول اللہ یہ قربانیاں کیا ہیں یہ جانوروں کو لٹانا اور ذما کرنا اور پیارے جانوروں کی قربانی پیش کرنا اور ان کے گلے پر چھری رکھ دینا اور ان کو ذمہ کر دینا ان کا پھول بہا دینا با ہاض الزاحی اس کی حقیقت کیا ہے یہ کیا ہے سب کچھ نبی پاک نے اس سوال کا جواب دیا سننا تو ابھی ابراہیم یہ تمہارے باپ ہو ابراہیم کی یہ ذرا جملہ اپنے ذہن میں رکھنا اس پر میں نے گفتگو کر لی ہے سنت و کم ابراہیم یہ طریقہ ہے تمہارے باپ ہو ابراہیم کا یہ راستہ ہے تمہارے باپ ہو ابراہیم کا کس کو کہا صحابہ کے کو ہم بھی اس میں شامل ہیں جبکہ ہم نے بھی قربانی کر لی ہے تو ہیا سنت و ابی کم ابراہیم یہ ابھی کم کیوں کہا نبی آپ نے تمہارے باپ ابراہیم کی یہ سنت ہے تمہارے باپ ابراہیم کا یہ طریقہ ہے تمہارے باپ ابراہیم کا یہ رستہ ہے ابھی کم باپ کا لفظ کیوں کہا کیا حضرت ابراہیم اس مکے اور مدینے کے رہنے والے سارے لوگوں کے حقیقی باپ تھے وہ سارے حضرت ابراہیم کی حقیقی اولاد تھی نہیں یہ میں مانتا ہوں کہ مکے کے اکثر لوگ منی اسماعیل تھے حضرت اسماعیل کی نسل میں سے تھے اس لحاظ سے وہ حضرت ابراہیم کے حقیقی بیٹے بنتے ہیں لیکن ہم پاکستان میں رہنے والے ہندوستان میں رہنے والے افغانستان میں رہنے والے بعد میں آنے والے لوگ ہم حضرت ابراہیم کے حقیقی بیٹے نہیں ہیں کہ ان کی اولاد سے ہم آئے ہوئے اس دنیا میں تو پھر ابھی کم کیوں کہا مولانا اشرف علی خانوی رحمت اللہ علیہ نے بھی لکھا دوسرے علماء نے بھی لکھا کہ یہاں باپ سے مراد حقیقی باپ نہیں بلکہ روحانی باپ ہے یہاں باپ سے مراد حقیقی باپ نہیں ہے جیسے باپ دادا پر دادا جس کے خون میں سے ہم پیدا ہوئے ہوں بلکہ اس سے مراد ہے روحانی باپ اور حضرت ابراہیم ہم سب کے روحانی باپ ہیں اس لحاظ سے بھی کہ وہ نبی پاک کے دادا ہیں حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے ہے نا ہمارے پیارے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت اسماعیل بڑے بیٹے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تو ہمارے پیارے پیغمبر کیونکہ حضرت ابراہیم کی حقیقی اولاد ہیں اور ہمارے پیارے پیغمبر ہمارے روحانی باپ ہیں اس لحاظ سے بھی حضرت ابراہیم ہمارے روحانی باپ بنے تو बोया के کہ کہنا نبی پاک صحابہ کو یہ چاہتے ہیں کہ یہ تمہارے روحانی باپ کی سنت ہے یہ تمہارے روحانی باپ کا طریقہ ہے ان کا رستہ ہے باپ کا ذکر کیوں کیا का کا باپ کا روحانی باپ کا ذکر کیوں کیا اس لیے کیا کہ انسان جو ہے نا یہ اپنے آماؤ اجداد کے طریقوں پر عمل کرتے ہوئے خوش ہوتا ہے باپ کا کوئی طریقہ اپنا لیا بیٹا بڑی خوشی خوشی سے وہ طریقہ اپنا لیتا ہے یہ میرے دادے کا دستور تھا یہ میرے باپ کا طریقہ تھا آج بھی اچھے کاموں کو ایک طرف رکھ دیجئے آج بھی بری رسمیں غلط رسمیں شرکیہ رسمیں بدت والے کام رسومات جو ہمارے مرنے اور پرنے مر ہماری دز بے لاجن حق بن چکے ہیں جس سے ہم نہیں نکل سکتے ہیں آج بھی لوگ یہی کہتے ہیں کہ یہ دستور اور یہ رسم ہمارے باپ دادا سے چلی آ رہی ہے یہ ہمارے باپ دادا کا دستور ہے باپ دادا کے طریقے پر عمل کرتے ہوئے بندہ فخر محسوس کرتا ہے محسوس نہیں کرتا مشقت محسوس نہیں کرتا اگر آپ قرآن پاک کا مطالعہ کریں گہری نگر سے آپ صورت رود پڑے آپ صورت بقرہ پڑے تو آپ کو ایک بات بڑی واضح طریقے سے سامنے آئے گی کہ اللہ کے جس پیغمبر نے اپنی قوم کو توحید کی دعوت دی ہے اللہ کی وحدانیت کی طرف بلایا ہے اللہ کی الوحیت کی طرف بلایا ہے اللہ کی خالص معمولیت کی دعوت دی ہے ان کو شرک سے رسومات سے ان کے کفر سے غلط طریقوں سے ان کے رسم و حوال سے جب پیغمبر نے اس قوم کو روکا ہے تو قوم نے ہر پیغمبر کو ایک ہی جواب دیا ہے کہ یہ دستور اور یہ طریقے اور یہ تبلیغ جو تم کر رہے ہو یہ ہمارے باپ دادا کے مذہب کے خلاف ہے کیا تم ہمیں اس دین سے روکنا چاہتا ہے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے حضرت شعیب اپنی قوم کو تبلیغ کرتے ہیں کہ الہ صرف ایک اللہ ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں اور ناف میں کمی نہ کیا کرو پورا فرق دیا کرو ناف تو قوم آگے جوان میں کہتی ہے مرنا انترو کا مایا گدو آبا ہونا ما آبا نا کیا بڑی لمبی لمبی نمازیں پڑھتا ہے اصلاطوں کا بڑی لمبی لمبی نمازیں پڑھتا ہے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت شعیب کی شریعت میں بھی نماز ہو تھی تبھی تو وہ کہتی ہے حضرت شعیب کو اصلاطوں کا کامروں کا تیری یہ نماز چھیں سکھاتی ہے انترو کا ما بدھو آباؤ کہ ہم چھوڑ دیں ان کی پوجا پاٹھ کرنا جن کی پوجا پاٹھ کیا کرتے تھے ہمارے باپ دادا ہمارے وڈیرے جن کو پوجتے تھے ان کی پوجا پاتھ ہم چھوڑ دیں باپ دادا کی تکلیف کرنا باپ دادا کے رسم و رواج پہ عمل کرنا باپ دادا کے راستے کو پکڑے رکھنا یہ آسان ہوتا ہے اولاد کے لیے چنانچہ ایک جگہ دیکھیے پرانے پاک میں صفحہ نمبر ہے چوبیس سورت کا نام ہے سورت البقرہ سورت کا نام ہے سورت البقرہ آیت سفا نمبر ہے چوبیس اور آیت نمبر ہے ایک سو ستر جس جگہ رکو کا نشان ہے اس سے دو سطر نیچے آ جائیے چوبیس وہاں سفا ہے سورت کا نام سورت البقرہ ہے دوسرا پارہ ہے آیت نمبر ہے ایک سو ستر ویگا قِيلَ لَهُمْ ویگا قِيلَ لَهُمْ اور جب ان مشرقوں سے اور کافروں سے کہا جاتا ہے مخالفین سے اور مشرقین سے کہا جاتا ہے اتب داوے کرو اتبو پیروی کرو ما انزل ماں اس چیز کی جو کس نے اتاری یعنی کس کے پیچھے چلو قرآن کو دیکھو کہ قرآن کیا کہتا ہے جب ان سے یہ کہا جاتا ہے اتبعو ما اتبا پیروی کرو اس چیز کی جو چیز اتاری ہے کس نے وہ کیا ہے ایک اللہ کا قرآن ہے اور ایک وہی ہے جو نبی پاک پر اتری ہے یا نبی پاک کے صحیح ارشادات ہیں نبی پاک کی سنت ہے نبی پاک کا اسوا ہے نبی پاک کا طریقہ ہے ان سے کہا جاتا ہے پیروی کرو اللہ کے قرآن کی اور اس وئی کی جو اللہ نے اپنے پیارے پیغمبر پہ اتاری ہے کالو تو وہ جواب میں کہتے ہیں بل نت بلکہ ہم تو پیروی کریں گے بلکہ ہم تو پیروی کریں گے با الفا اس مذہب کی جس پر ہم نے پایا ہے اپنے بزرگوں نے غلط لکھا ہے یہ بزرگوں کی کتابیں غلط لکھتی ہیں بزرگ غلط لکھ کے گئے یہ بزرگوں کو قرآن سمجھ نہیں آیا بزرگوں کو وہی سمجھ نہیں آئی حج تمہیں سمجھ آ گئی ہے مال حینا نہ لائیے وانا ہم تو پیروی کریں گے اس چیز کی جس چیز پر پایا ہم نے اپنے باپ دادا دے. ہر قوم اور ہر طبقے نے یہ نبی پاک کے زمانے کے مشرقین کی بات ہے آپ سے پہلے جتنے پیغمبر اس دنیا میں گزرے ہیں جب انہوں نے حق کی تبلیغ کی اور مشرقین کی آدات اور رسومات پر کاری ضرب لگائی تو ان لوگوں نے دلیل کے طور پہ یہ کہا کہ جس رستے پر ہم چل رہے ہیں یہ رستہ ہے ہمارے باپ دادا کا اور قرآن ان پر کو یہ کہتا تھا کہ باپ دادا کے غلط رستے کی پیراوی نہ کرو پیروی اس چیز کی کرو جو اللہ نے اپنے پیارے پیغمبر کو معذور کی تو باپ دادا کے دستور اور طریقے پر چلنا بندے کے لیے تھوڑا سا آسان ہوتا ہے بندہ جلدی چلتا ہے اس طریقے پر محسوس کرتا ہے کہ میں نے باپ دادے کا دستور اپنایا ہے میں نے باپ بابے کا نام زندہ رکھا ہے میں باپ بابے کے قائدے پہ چل رہا ہوں نبی پاک نے بھی اس, اچھی, اس اچھی عادت اور عمل کو بیان کرتے ہوئے فرمایا صحابہ یا رسول اللہ یہ قربانیاں کیا ہیں ان کی حقیقت کیا ہے آپ نے فرمایا یہ تو ابھی ابراہیم یہ کوئی پرائی چیز نہیں ہے یہ تمہارے باپ ابراہیم کی تاکہ اس کو ذبح کرتے ہوئے آسانی ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کیا ہے یا سنت ابراہیم مولا شریف علی خان رحمت اللہ علیہ نے ایک بہت خوبصورت بات رکھی مولا شریف علی خان رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سنت ابراہیم جو قربانی کو کہا گیا ہے اور آج ہم اپنا جانور اللہ کے رستے میں ذبح کریں گے گائے ذبح کریں گے دنبا یا یا مینا یا بکرا ذبح کریں گے مولانا تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتی ہیں اللہ تعالی جانور کے ذبح کرنے پر اتنا ثواب دیں گے جتنا ثواب حضرت ابراہیم کو اسماعیل کے گلے پہ چھری رکھنے کا دیا تب وہ کہتی ہیں سنت ابراہیم بنتی ہے یا سننا تو ابھی کم ورنہ مطلوب بکری کی قربانی نہیں تھی اللہ کو مطلوب جان کی قربانی ہے جان کی قربانی مطلوب تھی ابراہیم علیہ السلام سے اولاد کی قربانی مانگی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے گلے پر فری رکھ دی انہیں کوئی پتہ نہیں تھا کہ جنت سے میندا آ جائے گا جنت سے دنبہ آ جائے گا انہوں نے تو سو کی سب اس یقین سے فری چلائی تھی کہ بیٹے کا گردن بیٹے کی گردن کٹ جائے گی میں اس کو جمع کر دوں گا میں خون بہا دوں گا بیٹے کا بیٹا بھی اکڑوتا اور بڑھاپے کی اولاد نبے سال کے بعد ملا تھا بڑی تمناؤں سے اور آردو سے اور اتاؤں سے اور منت منتوں سے ان کو ملا ہے وہ بیٹا اور آج وہ ان کے ساتھ بھاگنے لگائے اس کے گلے پر چھری رکھ رہے ہیں اور چھری اللہ اکبر حضرت خانوی نے ایک اور بہت خوبصورت بات لکھی فرماتی ہے اگر حضرت ابراہیم کے سوا کوئی اور آدمی بیٹے کو قربان کرتا اسے اتنا ثواب نہ ملتا جتنا حضرت ہے ابراہیم کو ملا ہے سواب پیغمبر ہیں وہ, وہ حلید اللہ ہیں وہ امام ہیں جتنا ثواب اور اجر اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عطا کیا ہوگا بیٹے کے گردن پہ چھری رکھنے کا قیامت تک آنے والا فرد جب اپنے بکرے اور جانور کو جمع کرتا ہے اللہ اسے اتنا ہی اجر اتا کرتا مطلوب تو تھی جان کی قربانی لیکن ت نے جان کے بدلے میں ہم نے تخفیف کر دی ہم نے ہلکا پل تھوڑا سا کر دیا اور جان کے بدلے میں ہم نے کہا جانور کی قربانی دے تُو جانور کی قربانی دے ہم تجھے اولاد کی قربانی کا سوال اتنا یہ بالکل اسی طرح ہے میراج والی رات میں نبی اپاش میں توحفے پیش کیے نا درس میں ہم نے عرض کیا تھا میری قولی مالی صرف تیرے لیے اللہ نے جواب میں اپنے پیارے پیغمبر کے ذریعے آپ کو اور آپ کے ذریعے امت کو پچاس نمازوں کا توحفہ دے دیا پچاس نمازوں کا توحفہ دیا اور دوسرا تحفہ اللہ تعالیٰ نے میراج والی رات میں اپنے پیارے پیغمبر کو یہ دیا کہ تیری امت میں سے جو آدمی شرک کا ارتقاب نہیں کرے گا میں اسے جنت ضرور دوں گا یہ دوسرا تحفہ دیا اللہ نے میراج والی رات میں پچاس نمازوں کا توحفہ اللہ نے دے دیا کہ پڑھو پچاس نمازوں چوبیس گھنٹے میں نبی پاک پچاس نمازوں کا تحفہ لے کے واپس آئے حضرت علیہ السلام سے ملاقات حضرت موس علیہ السلام نے پوچھا ہاں کیا بنا پچاس نمازیں ملی ہیں امت کے لیے حضرت علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے دربار میں جائیے تخفیف کی برخاست کیجیے ارض کیجیے کہ کچھ کم کر دیا جائے آپ کی امت پچاس نمازیں نہیں پڑھ سکے گی آپ گئے تخفیف کی, کی برخاست کی اللہ نے پچاس کی پینتالیس بنا دی موسیٰ علیہ السلام نے نہیں پڑھنی پھر گئی پھر گئے اللہ نے پانچ اور کم کر دی چالیس ہو گئی حضرت موس علیہ السلام نے فرمایا انہوں نے چالیس بھی کوئی نہیں پڑھنی تخفیف کا مطالبہ کیجئے درخواست کیجئے چنانچہ ہر مرتبہ حضرت موس علیہ السلام آپ کو بھیجتے رہے پانچ پانچ نمازیں کم ہوتی رہی آخر میں پانچ رہ گئی حضرت موس علیہ السلام نے فرمایا جائیے تخفیق کی درخواست کیجئے آپ کی امت نے پانچ بھی کوئی نہیں پڑھنی ابھی تو ہم پیدا بھی نہیں ہوئے ابھی تو ہمارے آبا و اباد بھی دنیا میں نہیں آئے تھے ابھی تو نماز کا حکم لے کر آپ زمین پہ اترے ہی نہیں حضرت موسی علیہ السلام کو کیسے پتا چل گیا کہ ہم نے نہیں پڑھنی ہمارے یار اور دوست ڈوبتے کو تلکے کا سہارا وہ یہاں سے حضرت موس علیہ السلام کا علم غیب ثابت کرتے ہیں کہ حضرت موس علیہ السلام کو پہلے پتہ تھا کہ اس امت نے نہیں پڑھنی وہ جانتے تھے عجیب دلیل ہے اس دلیل کا یہ مطلب ہوا کہ حضرت موسا تو جانتے تھے لیکن ہمارے پیغمبر نہیں جانتے تھے حضرت موسی علیہ السلام کا علم ہمارے پیارے پیغمبر سے زیادہ تھا وہ جانتے تھے اور ہمارے پیارے پیغمبر نہیں جانتے تھے ارے بھائی اس سے حضرت موسا کا علم غیب ثابت نہیں ہوتا اس لی حضرت موسا نے نہیں کہا کہ وہ عالم میں غیر تھے آنے والے حالات کو جانتے تھے آنے والی باتوں کو جانتے تھے آنے والے واقعات کو سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا کوئی نہیں جانتا کہ کل کیا ہوگا حضرت علیہ السلام کو علم غیر نہیں تھا حضرت موسا علیہ السلام کو اپنی قوم کا تجربہ تھا اپنی قوم کا تجربہ تھا جنہوں نے من سلوا کھائے اور بادلوں کا اللہ نے ان پر سایا کیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے سمندر خوش کر دیے رستے بنا دیے انعامات کی اللہ نے ان پر بارش برسا دی اور حضرت موسا علیہ السلام کے ذریعے انہیں حکم دیا ایک گائے ضبع کرو پہلے دن گائے زبا کر دیتے نہ کوئی رنگ کی تخصیص تھی نہ عمر کی تخصیص تھی کیسی ہو کتنی قیمت کی ہو رنگ کیا ہو پہلے دن ذمہ ہو جاتی لیکن آگے سے جواب میں کہتے ہیں کیسی ہو فرمایا ایسی ہو جواب میں کہتے ہیں رنگ کیسا ہو اللہ نے فرمایا ایسا ہو زرد رنگ ہو عمر کیا ہو فرمایا عمر اتنی ہو آخر میں کہتے ہیں ابھی تک بات تیرے اللہ نے کھولی نہیں ہے تھوڑی سی وضاحت کر دو گائے کیسی ہو گائے ذبح کرنے میں جو ہیل حجت کرنے لگے چالیس سال گزر گئے حضرت علیہ السلام نے فرمایا میری امت من سلوا کھا کے 40 سال تک گائے گباہ نہیں کرتی تھی آپ کی امت ایک دن میں پچاس نمازیں پڑھے گی تجربہ ساتھی امت کا اس کو سامنے رکھ کر یہ کہا کہ تیری امت پانچ نمازیں بھی نہیں پڑھ سکے گی جائیے تخفیف کروائیے نبی پاک نے فرمایا آپ جاتے ہوئے شرم آتی ہے اب جاتے ہوئے شرم آتی ہے مطلب یہ تھا کہ پانچ پانچ نمازیں کم ہو رہی تھی پچاس کی پینتالیس پینتالیس کی چالیس چالیس کی پینتیس پینتیس کی تیس پانچ پانچ نمازیں کم کر رہے تھے اللہ اب باقی رہ گئی تھی پانچ اب کے جانے کا مقصد کیا تھا کہ یہ پانچ بھی ختم کر دی جائے اللہ نبی پاک کہتے ہیں شرم آتی ہے اللہ کے دربار میں جاتے ہوئے تقریب کرتے ہوئے ابھی یہ گفتگو ہو رہی ہے اور اوپر سے اللہ آواز لگاتے ہیں ماں یوک دل ان کا لگیا بات میرے پیارے پیغمبر ہماری طرف سے نہیں بدلی ہماری باتیں نہیں بدلا کرتی بات تیری طرف سے بدل گئی ہے مولا تیری طرف سے نہیں بدلی پچاس کی پینتالیس پینتالیس کی چالیس چالیس کی پینتیس پینتیس کی تیس اور پھر گھٹتے گھٹتے پانچ پچاس کہاں پانچ اور آپ کہتی ہیں کہ میری طرف سے بات نہیں بدلی بات میری طرف سے بدل گئی ہے اللہ نے فرمایا ہاں میرے پیغمبر تمہارا کام تھا پچاس نمازوں کا پڑھنا یہ تمہاری ذمہ داری تھی اور میرا کام تھا پچاس نمازوں کا سواب دینا اجر دینا پچاس نمازوں کا بدلا دینا با بھائی اب تم پانچ پڑھو گے لیکن سواب اب بھی میں پچاس کا ہی کروں نہیں بدلیمار بندہ پڑھتا ہے اللہ سواب پچاس کا عطا کرتا ہے اسی طرح حضرت خانی نے مثال دیتے ہوئے لکھا کہ یہاں بندہ جانور کی قربانی پیش کر رہا ہے اور اللہ اس کو اپنے بیٹے کے قربان کرنے کا حد ادا حضرت الرحیم علیہ السلام نے جو قربانی پیش کی پرانے پاک میں ذرا دیکھیے چار سو چھ سفا ہے صفحہ نمبر چار سو چھ پارہ ہے تیئیس ماں سورت کا نام ہے سورت صاف سطر ہے جی چار سو چھ سفے کی سورت صاف آیت نمبر سو من منہ میں اگلے جن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت پر گفتگو کروں گا انشاءاللہ قربانی کے ذمن میں اس لیے کہ قربانی سنت کس کی ہے تو جب تک حضرت ابراہیم کا تعارف نہ ہو قربانی ذبح کرتے ہوئے مزہ نہیں آئے ہونا چاہیے کہ وہ کیسی شخصیت ہے میں مکمل واقعہ کروں گا انشاءاللہ کوشش کروں گا کو کو ہجرت کر کے ایک جگہ پہ پہنچ گئے نوے سال عمر ہے بیوی کی عمر بھی بڑھاپے کے میں پہنچ چکی ہے کوئی اولاد نہیں ہے نہ لڑکا نہ لڑکی اولاد کی نعمت سے محروم ہے یہاں آ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت کے بعد دعا مانگتی ہے ربے اے میرے رب حبلی بخش دے مجھے من سال صالح دیتا نیک اولاد مجھے دے دے معلوم ہوتا ہے کہ اولاد کے لیے پکار کس کے سامنے ہونی چاہیے اللہ کے سامنے ہونی چاہیے عنایتوں کو نوٹ کیجیے اور زیر میں رکھیے عنایتوں کو اولاد کے لیے درباروں کو دھکے کھانا اولاد کے لیے غیر اللہ کے نام کی منتیں ماننا اولاد کے لیے ندارہ کی خاک چھاننا اسلام نہیں ہے شرک ہے رسومات ہیں قرآن کہتا ہے کہ اللہ کا پیغمبر ہے پیغمبر بھی وہ جس نے اللہ کے لیے باپ کو چھوڑا ماں کو چھوڑا وطن چھوڑا اللہ کے لیے اپنے جسم کو آپ کے حوالے کیا لیکن اس کے ہاں اولاد نہیں ہے اور وہ اولاد کے لیے ارتجا کر رہا ہے کس کے سامنے ردے ربے اور میرے رب حبلیم من ہیم مجھے صالح اولاد بخش دے تبشر نہ ہو پس ہم نے اس کو خوشخبری دے دی بے غلام ان ایک لڑکے کی حلیم ان جو بڑا حوصلے والا ہوگا انہوں نے صالح بیٹا مانگا ہم نے کہا بیٹا صالح بھی ہوگا حوصلے والا بھی ہوگا تو کہے گا تو گردن تیری چھری کے نیچے رکھ دے گا اس سے بڑا حوصلہ کیا ہوگا ہم نے اس کو خوشخبری دی حوصلے والے بیٹے کی فلما بالا پس جب وہ بیٹا پہنچ گیا ماں ہوں حضرت ابراہیم کے ساتھ دوڑنے کی عمر کو جب بیٹا پہنچ گیا دوڑنے کی عمر کو مفسرین کہتے ہیں تیرہ سال کی عمر ہے تیرہ چودہ سال کی عمر ساتھ ساتھ چلتا ہے ساتھ ساتھ دوڑتا ہے اب باپ کے باپ کے ہاتھ کی لاٹھی بن رہا ہے پہلے باپ اسے چلانے والا تھا اب یہ باپ کا ہاتھ پکڑنے کے قابل ہوا کچھ جوانی کے قریب پہنچا کالا حضرت ابراہیم نے ایک دن کہا یا بنیہ اے میرے پیارے بیٹے انی ہرا فلم منا میں بے شک میں نے دیکھا ہے فلم منا میں نیند کے اندر میں نے دیکھا ہے خام میں انی ازماو کا کہ میں تجھے زبا کر رہا ہوں میں نے خواب دیکھا ہے خواب دیکھا ہے کہ میں تجھے زبا کر رہا ہوں فن مازا مادا کرا بس تو دیکھ تیری کیا رائے اس لیے کہ معاملہ یک طرفہ نہیں معاملہ دو طرفہ ہے میں نے ہاتھ میں چھری پکڑنی ہے تو نے میرے سامنے گردر لی ہے معاملہ دو طرفہ ہے تیری رائے بھی ضروری ہے فن تو سوچ تیری رائے کیا ہے کیا خیال ہے تیرا میں نے خواب میں دیکھا ہے زندہ میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں یہ انبیاء کی خصوصیت ہے کہ انبیاء کا خواب جو ہوتا ہے وہ وہی ہوتا ہے انبیاء کا خواب کیا ہوتا ہے وہی ہوتا ہے ورنہ آج ہم میں سے عام میں سے کوئی بندہ خواب میں دیکھے وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہے اس پر ضروری نہیں ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کرے اس لیے کہ عام آدمیوں کا خواب دلیل نہیں ہوتا اجت نہیں ہوتا کتی نہیں ہوتا خواب دلیل کے طور پر پیش نہیں ہوتا کسی ولی کا کسی پیر کا کسی شہید کا کسی سالے کا کسی عالم کا کسی بزرگ کا کسی کے استاد کا کسی صحابی کا حضرت علی کا حضرت عمر کا حضرت عثمان کا حضرت صدیق اکبر کا عائشہ صدیقہ کا کسی کا خواب دین میں بطور دلیل پیش ہو یاد رکھو مسئلے لوگ جو برگلاتے ہیں وہ خواب بیان کرتے ہیں فلا معاملہ اس طرح ہوا پھر فلا کو خواب آیا نبی پاک نے خواب میں یوں کہہ دیا دلی کی طرح یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا لو انبیاء کے سوا کسی کا خواب حجت اور دلیل نہیں ہوتا کتی نہیں ہوتا کتی اگر ہوتا ہے خواب تو وہ کس کا خواب ہے اس کے بعد آپ کے سامنے کوئی روایت بندہ پیش کرے کوئی دلیل پیش کرے اس میں لکھا ہوا کہ خواب دلیل کے طور پر پیش نہیں کیا جا سکتا میاں اپنے مسلک کے دلیل پیش کرنی ہے تو قرآن سے لاؤ یا نبی پاک کا فرمان لاؤ یا امام ابو حدیفہ رحمت اللہ علیہ کا لے کے آؤ یا صحابہ کا اجماع لے کے آؤ یہ خواب خواب تو کسی کا حجت نہیں ہوتا سوائے آ کے میں نے دیکھا میں تجھے جبا کر رہا ہوں پس تیکا کرا تیری کیا رائے کالا بیٹا بھی تو اسماعیل تھا نا یہ حضرت ہاجرا کی گود میں پلا ہے حضرت ہاجرا کی گود میں پلا ہے کالا کہنے لگے حضرت اسمائیل یا آبادی اے میرے ابا جی اے میرے ابا جان ہر ما تم کر گزریے کر گزریے ما تم جس کا آپ کو حکم دیا گیا خام میں جس بات کا آپ کو حکم دیا گیا کر گزریے رہ گئی میرے بات میری بات سات تاجے دونی یقیناً آپ مجھے پائیں گے انشاءاللہ شاء اللہ ہو کتنا سمجھدار بیٹا ہے یہ نہیں کہتا میں صبر کروں گا بابا میں حوصلہ کروں گا میں میں نہیں شریعت میں میں نہیں چلتی یہاں آج بھی چلتی ہے حضرت اسماعیل کہتے ہیں آپ یقیناً مجھے پائیں گے انشاءاللہ اگر میرے اللہ نے چاہ تو من منصادری صبر کرنے میرے بابا جی آپ دیکھیں گے میں کس طرح صبر کرتا ہوں میرے اللہ کی مدد اور توفیق میرے شامل حالت مجھے صبر کرنے والا پائیں گے بابا کر گزریے جس کا آپ کو حکم دیا گیا اللہ میری دھرتی پہ قربانی مانگتا ہے قربانی تو ہمیشہ محبوب چیزوں سے مانگی جاتی ہے محبوب چیزوں کی مانگی جاتی ہے اور اگر اللہ میری قربانی مانگتا ہے تو میں یہ کیوں نہ سمجھوں کہ اس دھرتی پر اللہ کو مجھ سے پیارا بندہ نظر ہی تو نہیں آیا میں سب سے زیادہ پیارا نظر آیا ہوں اپنے اللہ کو کہ میری قربانی اللہ نے مانگی ہے اسلامہ بس جب دونوں اسلامہ مٹی ہو گئے اسلام سے اسلامہ اسلامہ اسلام اسلام کا مینا کیا ہے یہ بھی ہمارا مذہب ہے اسلام اور ہم میں مسلم اسلام کا مینا ہے سپرد کرنا جسے پنجابی میں کہتے ہیں سونپ دینا سونپ دینا یہ شاہ میں شا سپرد کرنا مسلم اسلام والا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اپنی ہر چیز اللہ کو سونپ دی میری جان میرا مال میرا گھر میری اولاد میرے ماں باپ میرے رشتے دار میری جائیداد کوئی چیز حقیقی طور پر میں مالک نہیں ہوں یہ ساری کی ساری کس کی ہے یہ اسلام کا مہینہ ہے سپرد کر دینا سونپ دینا فلما اسلم بس جب دونوں مٹی ہو گئے دونوں نے اپنی اپنی چیز اللہ کو سونپ دی بلّہ ہوں لے اور حضرت ابراہیم نے لتایا اپنے بیٹے کو لے جبیم کربت کے بل وہ چہرے کے دو حصے اس کو جبین کہتے ہیں جس طرح جانور کو لٹایا جاتا ہے انہوں نے لٹایا اور چری پھیرنے کے قریب ہوئے. وہ ساری چلاتے تھے, نہیں چلتی تھی, پتھر پہ تیز کرتے تھے بیٹے نے کہا جی آپ اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ لے گی شاید آپ کو ترس آ رہا ہو اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھوں پٹی یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بزدلی کی کی نہیں ہے اس میں پیغمبر کی پوزیشن خراب ہوتی ہے کہ ان کا دل نہیں کرتا تھا انہوں نے پٹی باندھ لی بیٹا کہتا ہے کہ پٹی باندھ لیجئے نہ انہوں نے چھری پتھر کے تیز کی نہ کوئی انہوں نے پٹی باندھی نہ کوئی قرآن اس کی طرف اشارہ کرتا ہے قرآن کہتا ہے کہ جب جانور کی طرح انہوں نے اپنے بیٹے کو لٹایا اور ازم دل جزم کر لیا بیٹے کے گردن پر چھری چلانے کی کوشش کی نہ آدھی نہ ہو ہم نے اوپر سے آواز دی یا ابراہیم کب سدت کر ابراہیم سچا کر دکھایا اللہ تو کا اللہ تو نیت ابراہیم ہم نے آواز دی اے ابراہیم کب نے اپنا خواب سچا کر دکھایا انا کا گال کا ہم اسی طرح بدلا دیا کرتے ہیں نیکی کرنے والوں کو ہم اسی طرح بدلا دیا کرتے ہیں واقعہ کیا واقعہ اسماعیل کو لٹانا اسماعیل کو لٹانا اور چھری کا ہاتھ میں پکڑ لینا اور جمع کرنے کے لیے تیار ہو جانا اور ازم بے جزم کر لینا اناغا بے شک یہ واقع لاہول بلا امتحان تھا بڑا واضح بلا میں نا آزمائش بلا میں نا امتحان جان آزمائش بڑا امتحان تھا وہ فتح نہ ہو بے زبن عظیم اور ہم نے بدلے میں دے دیا اس ابراہیم کو ایک زبیہ عظیم جنت سے دنبہ دے دیا جنت سے ہم نے ایک دنبہ دے دیا اس کو جمع کر لو ابراہیم تجھے اسماعیل کو زبا کرنے کا سوا بتا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ازم بل کر لیا تھا اپنی اولاد کو قربان کرنے کا ذرا تصور کیجئے تصور کیجئے اپنے بیٹے اکلوتے بیٹے کو اللہ کے نام پہ قربان کرنے کا عدم دل جدم کر لیا تھا یہ تو ہم نے مہربانی کی تو ان کو آواز لگا کے کہا کہ آپ امتحان میں پورے ہوتے سو میں سے سو نمبر لے کر آپ پاس ہو گئے یہاں ایک بات کہنا چاہتا ہوں جن ذرا توجہ کیجئے اس بات پر جو کوئی حضرات نئے آئے ہمارے ساتھ وہ مسلطم تعلق نہیں رکھتے یا انہیں گرگلایا جاتا ہے کہ یہ مستاخ ہے منکر ہے بے ادب ہے وہ میری بات ذرا توجہ سے سنیں گے یہ پرچے ہوتے ہیں امتحان ہوتا ہے یہ میٹ رکھ کے بچے امتحان دیں گے ہمیشہ ممتہن جو ہوتا ہے امتحان لینے والا پرچہ بنانے والا پرچہ بنانے والا کہتا ہے ہم نے پرچہ بڑا آسان بنایا ہے لیکن طالب علموں سے پوچھا جائے تو وہ ہمیشہ کہتے ہیں کہ پرچہ بڑھاؤ مشکل تھا اس لیے کہ امتحان لینے والا اپنے دماغ کے مطابق پرچہ بناتا ہے اس کا علم زیادہ ہوتا ہے اپنے دماغ کے مطابق اس کو وہ پرچہ مشکل نظر نہیں آتا اس کائنات میں جتنے امتحان ہوتے ہیں امتحان لینے والا کہتا ہے پرچہ آسان ہے لیکن امتحان دینے والے کہتے ہیں بڑا مشکل ہے لیکن یہ واحد امتحان تھا کائنات میں جو حضرت ابراہیم کا اللہ نے لیا جس میں امتحان لینے والا کہتا ہے پرچہ بڑا مشکل تھا انہوں ڈرامے اور امتحان کے درمیان آپ کیا فرق رکھتے ہیں امتحان یہ ہوتا ہے کہ امتحان دینے والے کو آنے والے حالات کا پتہ نہیں ہوتا اس کو پیپر کا پتہ نہیں ہوتا ہوتا نتیجے کا پتہ نہیں ہوتا امتحان کا امتحان یہ ہوتا ہے کہ اسے آنے والے حالات کا پتہ نہیں ہوتا اور ڈرامہ کیا ہوتا ہے ڈرامے میں کردار ہوتے ہیں کرداروں کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ میں نے یوں کرنا ہے نے یوں کرنا ہے آگے جا کے میں نے یوں کرنا ہے اور کیوں نے آگے جا کے یوں کرنا ہے ڈرامے میں آنے والے حالات کا پتہ ہوتا ہے اس فنکار کو علم ہوتا ہے امتحان میں آنے والے حالات کا پتہ نہیں ہوتا اور ان لوگوں اگر یہ بیٹے کے گلے پہ چھری رکھنا حضرت ابراہیم کا امتحان تھا اور قرآن اس کو کہتا ہے انا لہو البلا کہ یہ بڑا واضح اور کھلا کھلا امتحان تھا تو پھر ماننا پڑے گا کہ حضرت ابراہیم کو آنے والے حالات کا پتہ وہ نہیں جانتے تھے کہ اس کا نتیجہ کیا نکلنا ہے اگر نتیجے کا پہلے پتہ ہو تو وہ امتحان نہیں بنے گا کیا بنے گا ڈرامہ بن جائے گا اگر حضرت ابراہیم کو یہ پتا تھا کہ میرے بیٹے نے زبا کوئی نہیں ہونا اگر حضرت ابراہیم کو یہ علم تھا کہ چھری کوئی نہیں چلنی اگر حضرت ابراہیم کو یہ پتا تھا کہ میرے بیٹے کی جگہ پہ جنت سے ڈمبا آ جائے گا تو پھر یہ امتحان نہیں بنے گا میرے بھائی یہ ڈرامہ بن جائے گا ڈرامہ بن جائے گا اگر یہ کہو گے تو پیغمبر کو آنے والے چلو چھوڑیے اس بات کو آپ جتنے لوگ بیٹھے ہیں پندرہویں صدی ہے ہم دین سے بہت دور نکل آئے اگر آپ میں سے جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہو اگر آپ میں سے کسی شخص کو اللہ تعالیٰ کسی ذریعے اطلاع دے دے کہ صبح کے ٹائم تو اپنے بیٹے کو عید میں لے کے آ جا ت نے چھری ساتھ لانی ہے بیٹے کو تیار کر کے لے آ صرف بیٹے کو لکانا ہے چھری نے چلنا چلنا کوئی نہیں ہے ہم اس کی جگہ پہ جنت سے ایک دمبا بھیج دیں گے تو یہ امتحان دینے کے لیے تو آپ بھی تجار اس میں حضرت ابراہیم کا کوئی کمال ہے اس میں کیا کمال ہے اگر حضرت ابراہیم کو پہلے پتا تھا کہ بیٹے کی ایک بیٹے بیٹے کو ایک خراش بھی نہیں آنی چھری کی نوک سے نہیں چبنی خراش بھی اسے نہیں آنی پھر حضرت ابراہیم کمال اس میں کیا ہے اللہ تعریفیں کر رہے ہیں حضرت ابراہیم کی یہ تعریف تب ہوگی کمال تب ہوگا خوبی تب ہوگی جب اس بات کو مانو گے کہ حضرت ابراہیم کا یقین تھا کہ میرا بیٹا دبا ہو جائے گا اور حضرت اسماعیل کا یقین تھا کہ میری گدر کٹ جائے گی ان دونوں باپ بیٹے کو آنے والے واقعات و حالات کا پتہ کوئی نہیں تھا آنے والے واقعات و حالات کو کون جانتا ہے اللہ جانتا ہے آنے والے واقعات کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا ایک بات یہ سابت ہوئی بات یہ سابت ہوئی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام چاہتے تھے کہ بیٹا ذبح ہو جائے اور حضرت اسماعیل بھی چاہتے تھے کہ میری گردن کٹ جائے دونوں باپ بیٹا پیغمبر ہیں اور اللہ چاہتا تھا کہ اسماعیل کے گلے پر ایک خراش بھی نہیں آنی چاہیے اس کا بال بھی بی کا نہیں ہونا چاہیے پیغمبر چاہتا ہے کہ گلا بیٹے کا کٹ جائے اور رب چاہتا ہے کہ اس کے گلے پر خراش بھی نہ آئے پھر کہنا کس کا پورا ہو ہوتا وہی ہے جو کون چاہتا ہے کسی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا کسی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا ہوتا وہی ہے جو کون چاہتا ہے اللہ چاہتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو اللہ کے راہ میں قربان کرنے کے لیے پیش کیا حضرت خانوی کہتے ہیں آج اس کے بدلے میں جانور قربانی کے طور پہ لوگ ذبح کرتے ہیں اللہ فرماتے ہیں مطلوب تو جان کی قربانی تھی لیکن ہم نے میراج والی رات کی طرح پچاس کی پانچ نمازیں بنا کے کی قربانی لے کر اللہ فرماتے ہیں اتنا ہی ثواب دوں گا جتنا حضرت ابراہیم کو بیٹے ذبح کرنے کا سواب دینا تھا دینا تھا لیکن یہ کب جب تراعظم حضرت ابراہیم کے مطابق ہو جب تیرا عقیدہ حضرت ابراہیم کے مطابق ہو جب تیرا ارادہ حضرت ابراہیم کے ارادوں کے مطابق ہو جب کہ تیرا نظریہ حضرت ابراہیم کے نظریے کے مطابق وہ صورت حاج میں غالمن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لئی یالال اللہ علوما ولا دماؤ تمہاری قربانیوں کا گوشت مجھ تک نہیں آتا تمہاری قربانیوں کا خون بھی مجھ تک نہیں آتا لئی یال اللہ الحما وَلَا تمہاری قربانیوں کا گوشت مجھ تک نہیں آتا تمہاری قربانیوں کا خون بھی مجھ تک نہیں آتا گوشت تم کھاؤ مہربانی دیکھو اللہ کی سبحان اللہ مہربانی دیکھو گوشت تم کھاؤ سارا رشتے داروں میں بانٹ دو سارا دوستوں میں بانٹ دو سارا محتاجوں میں بانٹ دو تجھے کلی اختیار ہے گوشت پر تم مالک ہے اس گوشت کا سارا گھر میں رکھ لے کوئی گناہ نہیں سارا دوستوں کو کھلا دے کوئی گناہ نہیں سارا اٹھا کے غریبوں کو دے دے کوئی کوئی حرج نہیں ہاں مستحب اچھی بات یہ ہے تین حصوں میں تقسیم کر لو ایک حصہ گھر والوں کے لیے ایک حصہ دوست رشتے داروں کے لیے اور تیسرا حصہ غریبوں کے لیے میں رکھی ہے بات قربانی وہی لوگ کرتے ہیں جو سال کے دوران گوشت کھاتے رہتے ہیں استطاعت ہوتے ہیں طاقت والے لوگ ہوتے ہیں مالدار لوگ ہوتے ہیں ان کو توفیق اللہ نے دی ہے سال کے دوران بھی وہ گوشت استعمال کرتے ہیں لیکن آپ کے اڑوس پڑوس میں ارد گرد آپ کے محلے میں ایسے گھرانے بھی ہوں گے جنہوں نے سارا سال گوشت کی بوٹی نہیں دیکھی غربت ہے غربت ہے نمک مرچ سے وہ روٹی کھاتی ہے لسی سے وہ روٹی کھا لیتی ہے غربت ہے لہذا ایسے مواقع پر جب اللہ نے وافر تعداد میں آپ کو گوشت کا کیا ہے اسے بجائے فریزر میں رکھنے کے غریبوں میں نے کیجیے اسے اپنے فریجوں میں فریضوں میں مت سجائیے اللہ تو آپ کو ویسے بھی سال کے دوران گوشت بہتر رہتا ہے آپ غریبوں کا خاص خیال رکھی، رکھیے اس موقع پر اللہ نے فرمایا تمہاری قربانیوں کا گوشت مجھ تک نہیں پہنچتا تمہاری قربانیوں کا خون بھی مجھ تک نہیں پہنچتا خون بھی وہی رہ گیا گوشت بھی تمہارے سکر ہو گیا ولا کی اللہ فرماتی ہے مجھ تک تو تمہارے دل کا تکوا پہنچتا ہے مجھ تک تو تمہارے دل کی حالت پہنچتی ہے مجھ تک تو تمہارے دل کا تقوی پرہیز پہنچتی ہے اللہ فرمانا یہ چاہتی ہے میں نے یہ نہیں دیکھنا تیری گائے کتنی موٹی ہے میں نے یہ نہیں دیکھنا تیرا بکرہ کتنا موٹا ہے میں نے یہ نہیں دیکھنا تم نے کتنے ہزار میں اس بکرے کو خریدا ہے اللہ نے فرمایا میں نے یہ نہیں دیکھنا جب تم نے بکرے کے گلے پہ چھری لی ہے تو میں نے اس وقت تیرے دل کے اندر جھانکنا ہے کہ تیرے دل کے اندر میرے لیے جگہوں کتنی تیرے دل کے اندر میں کتنا ہوں تیرے دل کے اندر میری محبت کتنی ہے تیرے دل کے اندر میرا عشق کتنا ہے تیرے دل کے اندر میرا پیار کتنا ہے میری فرما برداری کا جذبہ کتنا ہے میری اتاد کا جذبہ کتنا ہے میں تو تیرے گھر رکھنا چاہتا ہوں مجھے تو یہ جذبہ مطلوب ہے کہ مولا آج توں نے جانور کی قربانی مانگی میں نے تیرے رشتے میں جانور قربان کر دیا مولا تیرے دل میں جھانک کے دیکھ لے میرے دل کے جذبے کو دیکھ لے کڑکڑا کل اگر تم مجھ سے میری جان میری اولاد کی قربانی میرے گھر بار کی قربانی میری دکان کی قربانی میری تجارت کی قربانی مولا اگر کل تو وہ قربانیاں بھی مانگے گا میں وہ قربانی دینے کے لیے بھی ہوں. اللہ فرماتے مجھے یہ جذبہ چاہیے جو جذبہ حضرت ابراہیم کے دل میں موجود تھا انہوں نے ماں میرے لیے قربان کیا بسن میرے لیے قربان کیا گھر بار میرے لیے قربان کیا اولاد اولاد کے گلے پہ چھری رکھنے کے لیے تیار ہو گئے جب یہ حالت بندے کی ہوگی یہ ازب دل جزب بندے کے دل میں آئے گا اللہ فرمائے گا اس ارادے کے ساتھ جب تُو جانور زبا کرے گا میں تجھے بیٹے کے ذبح کرنے کا سباب بتا دوں اللہ فرماتے ہیں تکوا چاہیے تکوا کیا آئے گی آخر میں آئے دیکھتے صفحہ نمبر اٹھاون جی صفحہ نمبر اٹھاون جی اٹھاون چوتھا پارا ہے سورت کا نام ہے آل ہے ایک سو دوکو ختم ہو رہا ہے تیسری سطح ہے اللہ سے ڈرو حق کا تو ہی جس طرح حق ہے اس سے ڈرنے کا اختیار کرو پہز گاری جس طرح حق ہے متقی بننے کا جس طرح حق ہے پرہیزگار بننے کا ولا تبو اور مت مرو لا تب اور مت مرو اللہ تم مسلم مگر اس حالت میں مرو کہ تم کیا ہو مسلم کا مینا میں نے کیا کیا تھا سب کچھ سپورٹ کرنا میرا کچھ نہیں ہے میرا سب کچھ کس کا ہے اللہ کا ہے یہ جو ہے یا بھی مان والو اللہ سے ڈرو حق کا تو کافی جس طرح حق ہے اس سے ڈرنے کا تقوی اختیار کرو جس طرح حق ہے تتوا اختیار کرنے کا وہ کیا ہے تقوی اور کرنا ذرا وہ کیا ہے تقوی جس تقوی کا حکم دیا جا رہا ہے کہ تقوی اختیار کرو ڈرو پرہزگاری اختیار کرو کر دیا فرمایا تقوی اس کا نام ہے لا فرما بردار ہو تجھ پر موت آئے اس حالت میں کہ تُو میری بات کو ماننے والا ولا تمو تموتن الا وانتم مسلمون موت تک میرا فرما بردار ہے اپنا سب کچھ میرے سپرد کر دے اپنا سب کچھ میرے حوالے کر دے کا نام ہے تکوا اور اللہ فرماتے ہیں جب تو قربانی کا جانور زبا کرتا ہے تو میں تیرے دل کے تکوے کو دیکھتا ہوں اور تکوے کی تعریف کیا ہے کہ سب کچھ کس کے سپرد کر دو یہ <سؤال> دیکھیں غم کی خبر سنیں تو شریعت میں کیا حکم ہو دوسرے پارے میں اللہ قالوا صاحب المصیبت کالو انا اللہ ر کرنے والے لوگ وہ ہیں جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے اور پہلی خبر مصیبت کی آئی تو ان کی زبان پہ فوراً آتا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا اِلَيَّ <رَاجِعُن> یہ ہم توتے کی طرح رہ کر رکھا رکھایا جملہ پڑھتے ہیں کوئی پتہ نہیں ہوتا ہمیں اس کے مفہوم کا ورنہ خدا دبا نہ خانہ خدا نہ باب قرآن میرے سامنے ہیں. اگر اس جملے کا مفہوم بندہ سمجھ لینا اور سمجھ کے پڑے آدھا گن تو اسی وقت ختم ہو جاتا ہے اتنا حوصلہ آتا ہے اتنا حوصلہ آتا ہے بے سبری پر بندہ قابو پا سکتا ہے مر گیاں، واردہ محترمہ کا انتقال ہونے ہونے لگا بھائی دے گیا، بہن جبا ہونے لگی کی وفات کی خبر ملی بیٹی کی وفات کی خبر ملی کام صدمہ ٹوٹ جاتا ہے بندہ کمر ٹوٹ جاتی ہے بازو ٹوٹ جاتی ہے اتنی زبردست خبر جب ملی بندے کو تو اس وقت وہ اپنے گریبان بان پھاڑ دے اپنے بال روٹنے لگے ٹکرے مارنے لگے بادہ کرنے لگے اس سے منع کیا مسلم شریف کی روایت ہے نبی پاک نے فرمایا من ضرب ودعا جس آدمی نے مصیبت کے وقت اپنے رخساروں پر ہاتھ مارے بشکل ججوبا اور جس بندے نے مصیبت کے وقت اپنے گرے کو اپنے کپڑوں کو پھاڑنا شروع کیا ودا باول جاہلیا اور اپنے منہ سے جاہلیت کی باتیں نکالنے لگا والے آوازیں نکالنے لگا فلئی سا منا اس بندے کا مجھ محمد سے کوئی تعلق یہ میرا نہیں ہے یہ قیامت کے میدان میں میرا بن کے نہ ہے یہ میرا نہیں ہے میرا وہ ہے جو مصیبت کے وقت کہتا ہے انا للہ ہے انا لا الحاج انا للہ ہے کیا میں ہے انا للہ ہے بے شک ہم سب کے سب للہ ہم سب کے ساتھ کس کے مطلب کیا ہے میرا باپ مر گیا ہے وہ بھی اللہ کا تھا اور میں بھی اللہ کا ہوں میرا بیٹا مر گیا وہ بھی اللہ کی ملکیت تھا میں بھی اللہ کا ہوں میرا بھائی مر گیا وہ بھی اللہ کا مال تھا میں بھی اللہ کا ہوں میرا کچھ نہیں ہے یہ سب آرزی رشتے ہیں یہ سب آج آرزی رشتے ہیں میرا کچھ بھی نہیں ہے یہ زمین یہ بال یہ دکان یہ فیکٹری یہ گھر یہ بیوی یہ بال یہ بچے یہ کی طور پر میرے کچھ بھی نہیں ہے آج بھی رشتے ہیں سارے لا ہم سب کس کی ملکیت میں ہیں اور ہم سب نے اسی کی طرف لوٹ کے آج میرا باپ چلا گیا ہے کل میں نے بھی جانا ہے آج میرا بھائی چلا گیا ہے کل میں نے بھی جانا ہے آج میرا بیٹا چلا گیا ہے کل میں نے بھی جانا ہے آج میرا دوست چلا گیا ہے کل میں نے شیر لکھا ہوا میں نے بیٹھا عمارت بھی سی بلاس میں تھی پتم لکھا ہوا ہے کہ نہیں در حقیقت مالک ہر شا خدا ست. اپنے مین دروازے کو اس بندے نے لکھایا تھا در حقیقت مالک ہر شا خداس ایمارت چند روزہ زیر ای عمارت روزہ زور ماف یہ جو عمارت ہے یہ جو مکان ہے یہ چند دن استعمال کے لیے اللہ نے ہمیں دیا ہے ورنہ ہر چیز کا حقیقی مالک جو ہے وہ اللہ اللہ انا ہم سب کس کے ہیں راج. یہ جذبہ اللہ کا پیدا کرنا چاہتے ہیں قربانی کو زمہ کرتے ہوئے اپنے دل میں یہ جذبہ پیدا کر تیری کوئی چیز بھی نہیں ہے تیری ہر چیز کا مالک ہو میں ہوں اور جب مالک ہوں تو جب بلاؤں گا تو آنا پڑے گا جب چیز مانگوں گا تو دینی پڑے گی قربانی طلب کروں گا تو قربانی دینی پڑے گی یہ جذبہ قربانی کا جب دل میں پیدا ہوگا یہ بلبلا جب دل میں آئے گا اللہ فرماتی جب اپنے جانور کے گلے پر تو چھری رکھے گا مجھے اپنی ذات کی قسم ہے اس کے خون کا پہلا کترہ زمین پہ نہیں آئے گا میں تیرے سارے گناہ معاف کر دوں میں تیرے گناہ معاف کر دوں. اور قیامت کے دن تیری اس قربانی کو سمیت کنوں سمیت میں اٹھا کے تیرے سامنے کھڑا کر دوں گا وہ جو کچھ پھینک دیا کرتا تھا وہ ہڈیا جو تھی پھینک دیا کرتا تھا وہ مال بکرے اور گائے کے جسم کا وہ مال وہ ردو سمجھ کے تھینک دیا کرتا تھا اور میرے بندے میں تو وہ ردی مال بھی تیرے سامنے پیش کروں گا خالص مال کے بھی لے کے آؤں گا وہ قربانیاں تیرے سامنے پیش کریں گے ان کا ان, ان کا پشر تیرے سامنے رکھ دیں گے پھر دوسرا سوال جو صحابہ کرام نے کیا یا رسول اللہ مالنا فیا مالنا فیا یہ جو جانور ہم جمع کریں گے قربانیاں ہم اللہ کے رستے میں دیں گے ہمیں کیا ملے گا اس کا آجر کیا ہوگا اس کا سواب کیا ہوگا نبی پاک نے فرمایا تیری قربانی کے جانور کے بدل پر جتنے بال ہوں گے نا اللہ ہر بال کے بدلے میں نیکی لے کی. کے بدلے میں نے فرمایا اللہ کی رحمت والے خزانے میں کمی نہیں ہے جتنے ریشے ہوں گے ہر ریشے کے بدلے میں اللہ ملکیا ادا کرتا بشرتے <سلام> موجود تھا اجر سے نواز دیں گے نبی ابا نے فرمایا جو آدمی استقاب کے باوجود قربانی نہیں کرتا ہے طاقت اس کی موجود ہے اس پر قربانی واجب ہے اور اس کے باوجود وہ قربانی نہیں دیتا ہے وہ عید کے دن ہماری عیدگاہ کے قریب ہماری ہماریگاہ کے قریب بھی نہیں آنا چاہیے جو استطاعت کے باوجود قربانی نہیں دیتا عام میں سے جن لوگوں پر قربانی واجب ہے استطاعت ہیں اور وہ دیتے ہیں زکاعت بھی وہ دیتی ہیں, زکاعت ہیں ان پر قربانی واجب ہے اس میں سستی نہیں کرنی چاہیے بلکہ یہ فریضہ ادا کرنا ہم ہر سال حصے رکھتے ہیں قربانیوں کے گائے تو وہ جو اجتماعی قربانی ہوتی ہے اس دفعہ بھی انشاءاللہ وہ اجتماعی قربانی جامعہ مسجد معاویہ میں ہوگی جی جو احباب اس میں حصہ ڈالنا چاہیں مواحد لوگ ہمارے مواحد بھائی مواحد دوست مل کے قربانی کر لیتے ہیں اس لیے کہ مسئلہ یہ ہے کہ چھ آدمی اگر مواہد ہوں ایک آدمی اس میں مشرق اور غلط عقیدے کا آ جائے تو ساتوں کی قربانی نہیں ہوتی اس لیے محلوں میں ملنے کی کوشش مت کیجیے یہ رابطہ ہمارے ساتھ رکھیے تاکہ قربانی کریں اس میں کوئی غلط عقیدے کا بندہ موجود نہ ہو پندرہ سو روپیہ آپ فی حصہ جمع کروا دیں گے یہاں امام صاحب کو جمع کروا دیں اوپر دفتر میں جمع کروا دیں یا معاویہ مسجد میں جمع کروا دیں پندرہ سو روپیہ فی حصہ اس دن کچھ زیادہ ہو گئے تو آپ سے لے لیں گے اگر آپ کے پیسے بچ گئے تو اس دن آپ کے پیسے واپس کر دیے جائیں گے فی الحال آپ پندرہ سو روپئے کے حساب سے اپنی قربانی کا حصہ جمع کروائیں اس اجتماعی قربانی میں تاکہ مواحد اجتماعی قربانی کریں ایک اپیل یہ جو قربانی کی کھالیں ہوتی ہیں یہ ایک مصرف ہے مدارس کا میں پہلے اس لیے کہہ رہا ہوں میری عادت نہیں ہے یہ کہنے کی پہلے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بعد میں کچھ لوگ کہتے ہیں جی ہم نے تو وعدہ کر لیا فلان کے ساتھ وعدہ کر لیا جی فلان کے ساتھ میں کہنا آپ کے یہ چاہوں گا آپ ہمارے موحد دوست ہیں آپ ہمارے جماعتی ساتھی ہیں قربانی کی خال کا وعدہ آپ کسی سے نہیں کریں گے یہ آپ نے جامعہ یعنی ضیاء العلوم کے لیے دینی اگر آپ کو ہمارے مسلک سے پیار ہے اگر آپ یہ سمجھتی ہیں کہ ہم نے سرگودا میں حق بات کہی ہے تو مخالفین نے تو ہمارا رت کے مقابلہ کرنا ہے آپ لوگوں نے ہمارا معاون مددگار بننا ہے اللہ کے فضل و کرم سے آپ لوگ یہ بیت کر لیں کہ ہم نے اپنی جانور کی اے جو کھال ہے وہ جامعہ ضیاء العلوم کو دینی ہے انشاءاللہ